پیغمبر کی مثال غزوہ بدر کے ابتدائی واقعات میں سے ایک واقعہ ابن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے تیزی سے بڑھے آپ نے بدر کے قریب ایک چشمے کے پاس پڑاؤ کیا اس وقت الحباب بن منظر بن الجموہ نے کہا کہ اے خدا کے رسول یہ مقام کیا ایسا ہے کہ یہاں اللہ نے آپ کو اتارا ہے جس میں ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں یا اس سے پیچھے ہٹیں یا کہ یہ ایک رائے ہے اور جنگی تدبیر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ رائے اور جنگی تدبیر ہے انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول پھر تو یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں آپ یہاں سے روانہ ہو کر آگے چلیے ہم لوگ اس چشمے کے پاس اتریں جو قریش کے قریب ہے اور پیچھے جتنے پانی کے گڑھے ہیں ان کو ناکارا کر دیں اور وہاں ایک ہاؤس بنا کر اس کو پانی سے بھر لیں پھر ان لوگوں سے جنگ کریں تاکہ ہم پانی پیئیں اور وہ نہ پئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک رائے دی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب ساتھی اٹھ کر چلے یہاں تک کہ جب قریش کے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر گئے پھر دوسرے چشموں کے متعلق آپ نے حکم دیا تو وہ ناکارہ کر دیے گئے جس چشمہ پر آپ اترے تھے اس پر ہاؤس بنا کر اس کو پانی سے بھر لیا گیا الودایا و نہ پیج نمبر 267 والیوم 3. اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اظہار رائے کا کھلا ماحول ہوتا تھا ایک شخص نے جب آپ کی رائے کے خلاف رائے دی تو اس کو برا نہیں مانا گیا اور نہ اس پر غصہ کیا گیا اس کے برعکس صرف یہ پوچھا گیا کہ تمہاری مختلف رائے کیوں ہیں جب اس نے وضاحت کی تو معلوم ہوا کہ اس کی رائے درست تھی چنانچہ اس کی تعریف کی گئی اور فوراً اس کو قبول کر لیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا موقع دینا اور اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھانا بھی پیغمبر کی سنتوں میں ایک سنت ہے